بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ و کا یا رسول اللہ صلوات و سلام علی کا یا حبیب اللہ علی الان یا سلام و سلام کا یا نبی اللہ صلوات و سلام کا یا نور اللہ علی کا سبحان اللہ میرے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیران پیر, پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے اس جہاں میں بہت خوش ہیں کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے درمیان ہے آپ سب کو سب سے پہلے تو گیارہویں شریف کی بہت بہت مبارک ہو میچے میٹھے اسلامی بھائیوں آج سیدی غوث سے آدم ندی اللہ و ترانو کا تذکرہ کرنا ہے مگر زبان ہوگی اعلیٰ حضرت کی قلم ہوگا اعلیٰ حضرت کا اور تذکرہ ہوگا پیرانے پیر کا ذرا غور کیجیے اللہ کا ایک ولی جب بلیوں کے سردار کی بات کرے تو بات نرالی ہی ہو جاتی ہے اس لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سلسلے میں کچھ انداز بھی جدا ہے ایک نہیں دو ناخوا ہمارے درمیان ہوں گے اس سے پہلے کہ امام اہل سنت کی وہ شاندار منقبت جس کو میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بچے بچے کی زبان پر ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ مختصر سا تعارف بھی سن لیتے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا اس میں مبارک عبد القادر آپ رحمت اللہ تعالی کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین محبوب سبحانی غس الین غ الاعظم وغیرہ ہیں آپ رحمت اللہ تعالی سن چار سو ستر ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور پانچ سو اکسٹھ سنی ہجری میں بغداد معلّہ ہی میں آپ نے وصال فرمایا آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں موجود ہے اور آپ کا مزار پر انوار آج بھی مر جائے خلائق ہے دنیا بھر سے آشکان رسول آپ کے مزار پر حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں غوث پاک کا جو لقب بڑا مشہور ہے غوث, غوث کہتے کس کو ہیں غوث بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے لفظ غوث کے لغوی مانا ہے فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کی عطا سے اس ڈفرینس کو ضرور سمجھیے گا الحمد اولیاء اولیا کرام اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے چاہنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ جس کی جو مدد فرماتا ہے جس کو جو عطا فرماتا ہے وہ اس کا ذاتی ہے اللہ کے بغیر دیئے کوئی نبی کوئی صحابی کوئی ولی کسی کی مدد نہیں کر سکتا مگر اللہ کی عطا سے اللہ کے دیئے سے اللہ تبارک مطالعہ کی اجازت سے اولیاء کرام صاحب کرام انبیاء کرام اور خود ہمارے آقا علی و والسلام مدد فرماتے ہیں تو فریاد رس غوث کا مانا ہے چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے غریبوں بے قسموں اور حاجت مندوں کے اللہ کی عطا سے مددگار ہیں اس لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا اور بعض عقیدت مند آپ کو پیرانے پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں اسلامی بھائیوں آپ کے والد صاحب کا نام آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسا جنگی دوست رحمت اللہ تعالی اور آپ کا اس میں گرامی یعنی آپ کے والد کے اسم گرامی سید موسا کنیت ابو سالح اور لکب جنگی دوست تھا آپ جیران شریف کے اقابر بشائف کے کرام میں اور میرے بیچے اسلامی بھائیوں آپ کی والدہ محترمہ بھی بڑی نیک خاتون بڑی بزرگ خاتون دو بزرگ ہستیوں کے مبارک بلاپ سے شیخ عبد القادر جیانی ربی اللہ ہمیں عطا ہوئے اور رہتی دنیا تک آپ کا ڈنکا اور آپ کا چرچا بلند ہوتا رہے گا آئیے چلتے ہیں اس خوبصورت منقبت کی طرف جو گویا بچے بچے کی زبان اور ساری دنیا میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا پیچھے اس کامی بھائیوں بالا کہتے ہیں اونچے کو بلند کو غوث کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں فریاد رس اچھا اب یہاں اونچے اونچوں کے سروں سے یعنی اونچے اونچے سے مراد بڑے بڑے نامی گرامی بڑے مشہور لوگ یا بڑے بڑے آلہ منصب والے مطلب یہ بن رہا ہے اے غوث پاک آپ کے مرتبے کی کیا بات ہے کتنا بلند ہے آپ کا مرتبہ کہ اونچے اونچے یعنی بڑے بڑے منصب والے ان کا سر جو ہے نا کسی بھی شخصیت کا یاد رہے نیچے اسلام بھائی سر اس شخصیت کا سب سے آلہ سب سے اونچا مقام اور جس کو بڑی تعظیم اور تقریب دی جاتی ہے انسان بھی اپنے جسم میں اپنے سر کی اپنے چہرے کی اپنی پیشانی کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے لیکن کیا خوبصورت بات کی ہے ایک تو ویسے ہی وہ اونچے اونچے ہیں مگر ان کے بھی سروں سے آپ کا قدم بھی آلہ ہے اللہ نے وہ آپ کو مرتبہ عطا کیا یاد رہے علماء آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے خوبصورت شیر آئیے اس کو پھر ترس میں بھی سنیں گے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا واہ کیا, کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا اللہ اگلا شیر بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی خوبصورت تقابل ہے اسلامی بھائی اس شیر میں کمال کیا پہلے شیر میں بات کی ہے کہ غص پاک رضی اللہ تعالی کا قدم کتنا آلہ ہے جو اونچے اونچے منصب والوں کے سروں سے بھی آلہ ہے اور اب بات ہو رہی ہے کہ اب آپ کا اپنا مبارک سر آپ کا چہرہ انور آپ کا سر اکدس کا عالم کیا ہے فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا یا غوث آپ کے سر کی بات تو ہم کیا کریں آپ کے تلو کا عالم یہ ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں آپ کے تلووں پر آنکھیں مل کے اپنے چہرے کا نور آپ کے تلو سے حاصل کرتے ہیں یہاں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور دوسرا مقصد یہ بھی بن سکتا ہے کہ جب بہت روشن کوئی چیز سامنے آ جائے تو بندہ آنکھیں مل کے اسے دیکھتا ہے یہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یا غوث آپ کے طلبوں کی نور کا عالم یہ ہے کہ اولیاء کرام آنکھیں مل کے اس طلبے کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم سرے انور کی بات کیسے کر سکتے ہیں کیا خوبصورت انداز ہے پہلے شعر میں پیرانے پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالی کے قدموں کی بات کی ہے اور دوسرے شعر میں آپ کے سرے اقدس کا تذکرہ کیا نرالے انداز میں ہے لکھتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا سر بھلا کیا بات کی ہے اور بڑی حوصلہ افزا بات بھی کی ہے غوث پاک کے مریدوں کے لیے بھی یہ گویا ایک نوید ہے لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا یعنی حمایت کسی کہتے ہیں طرف داری پنجے سے برادیاں کیا ہے پورا ہاتھ انگلیوں سمیت ہتھیلی سمیت جو پورا ہاتھ ہوتا ہے اب اس کا مطلب کیا بنا کہ یا غوث پاک جس پر آپ حمایت فرما دیں جس مرید پر آپ نگاہیں حمایت فرمائے اس کی طرف داری فرما دیں اب بے شک اس کے سامنے شیر ہی کیوں نہ آ جائے اگر وہ آپ کے در کا کتا ہے تو اب وہ شیر سے بھی نہیں ڈرے گا اور یہ خوبصورت واقع کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس ایک شیر تھا وہ جس شہر میں جاتا اس شہر کے لوگ ایک بکری جو ہے اس شیر کی دعوت کے لیے پیش کیا کرتے وہ شخص بغداد محلہ پہنچا اب لوگوں سے یہ امید کی گئی کہ لوگ اس کی, اس کی شیر کی دعوت بھی اپنی بکری کے ساتھ کریں گے تو ایک شہر والوں نے مل کر ایک بکری گویا ضیافت دعوت اس شیر کی کرنے کے لیے وہ بکری بھیجی مگر ساتھ ساتھ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مدرسے کے باہر بیٹھنے والا ایک کتا بھی چلا گیا اور جب اس کتے نے اس شیر کو دیکھا اس سے پہلے کے وہ بکری کو کھاتا اس کتے نے جھپٹ کر اس شیر کے ہی پرخ گویا اڑا دیے چیتڑے چیتڑے کر دیا اب یہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے غوث پاک کے در کا اگر کوئی کتا ہو تو وہ شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا کیونکہ ایسی خاص نسبت اسے حاصل ہو گئی ہے اور یہ بات کوئی نئی نہیں میرے بیچ تو ایک کتا تھا وہ بھی کتا ہونے کے باوجود اس ان کے ان کے باہر بیٹھا رہتا تھا مگر اب مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا کیوں وہ نیک لوگوں کی نسبت حاصل کر چکا ہے تو جب پیرانے پیر کے در کا کتا ہو تو شیر کو پھر کیسے خطرے میں لا سکتا ہے بڑی پیاری بات اور بڑی نرالی بات ہے لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا دے اللہ بھیک اسلامی اگلا شعر بڑا پیارا اور غوث پاک کے نسبے جو آپ کا نصب مقدس ہے اس کی طرف بڑا پیارا اشارہ ہے کہ آپ کیسے مبارک خاندان سے ہیں اللہ لکھتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محدود ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ محدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا سبحان اللہ اللہ محیود کس کو کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا دین میں ایک تجدید کرنے والا ریولوشن لانے والا مجمع یعنی جمع ہونے کی جگہ یکجا ہونے کی جگہ بحرین یہ دو دریا کی یعنی دو دریا کو بحرین کہتے ہیں اور چشمہ پانی پھوٹنے کی جگہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور جنہوں نے بالخصوص حضرت خضر علیہ السلاۃ والسلام کے واقعات پڑے ہیں اور قرآن کی تفسیر میں یہ واقعات موجود ہیں بڑا پیارا اشارہ ہے سبحان اللہ اعلیٰ لکھتے ہیں چونکہ آپ حسب و نصب سے سید ہیں یعنی والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں تو جو حسنی حسینی سید ہوتے ہیں نا انہیں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے دونوں طرف سے برکتیں لوٹنے والے دونوں طرف سے شرف اور بزرگی اور برکتیں حاصل کرنے والے تو نجیب الطرفین ہیں اور آپ ہی دین کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں اس دور میں آپ تشریف لائے اور مجدد کی حیثیت سے آئے مستتحد کی حیثیت سے آئے اور دین کو دوبارہ زندہ کیا اس لیے آپ کو محید دین بھی کہا جاتا ہے اب یہ بات تو کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں دونوں طرف سے برکتیں لے رہے ہیں حسنی حسینی ہیں مگر اگلی بات بڑی خوبصورت کی ہے اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا مجمع بحرین دو دریاؤں کے ملنے کی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تو اب آپ کے والد حسنی والدہ حسینی تو دو کرم کے دریا مل رہے ہیں اور ان دو کرم کے دریا کے ملنے سے جو چشمہ پھوٹ رہا ہے وہ آپ کی ذات ہے یہ بات بھی کمپلیٹ ہو گئی مگر مجبع بحرین اور خضر کا لفظ یہ کسی اور طرف بھی اشارہ کر رہا ہے حضرت خضر علیہ السلاۃ والسلام کی اگر سیرت کو پڑھیں تو آپ کی اور حضرت موسا کی جس جگہ ملاقات ہوئی تھی وہ مجبع بحرائن تھا اور قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے یعنی ایک طرف تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلاۃ السلام اور حضرت موسا علیہ اللہۃ السلام کی جو ملاقات ہوئی تھی وہاں بھی کچھ اسی طرح کا منظر تھا اور آپ بھی اللہ کی عطا سے چونکہ دو مبارک سمندروں کے ملنے سے ایک چشمے کی طرح بہ رہے ہیں والدین کا وہ فیضان حسنی حسینی نسبت کا وہ فیضان آپ پر جاری ہے کہ آپ بھی مجبع بحرائن سے نکلنے والے چشمے کی مانند ہیں کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی ایک ہی شعر میں کیا کچھ سکھا جاتے ہیں اور کیا کیا یاد کرا دیتے ہیں کیا لکھا تو حسینی حسنی کیوں نہ محیودی ہو خزر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا چش مار بہر چشل ما تیرا <خزر> حالات <بحرین اے> <تیرا> کو خزر بھی کیوں کہا اس شیر کے اندر یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے خزر کے ایک معنی بھٹکے کو راستہ دکھانے والا ہے تو جی ہاں میرے غوث پاک بہت سارے بٹکے کو راستہ دکھاتے رہے اس لیے آپ کو اس نسبت سے خضر کہا گیا کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی میٹو میٹھی اسلامی بھائیوں اگلا شعر بہت خوبصورت اور وہ شعر کیا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے میٹھی اسلامی بھائیوں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا چاہتا ہے اتنی کرم نوازی ہے آپ پر کہ آپ کو قسمیں میں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے کہ میرے پیارے یہ کھا لے میرے پیارے وہ کھا لے میرے دادلے یہ پہن لے میرے چہیتے یہ پہن لے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا اس قدر کرم فرماتا ہے بھائیو یہ محبوب اور محیط کے معاملات ہیں جو ہے بڑے باریک مگر سمجھدار ہی سمجھ سکتے ہیں اور روایتوں میں یہ واقعات میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب قسم ارشاد فرما کر یہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے یہ کھالے تو اے میرے بچے اسلامی بھائیوں غوث پاک کی اکثر زندگی جو ہے وہ مجاہدات میں گزری عبادات میں گزری آپ کئی کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے رہے کئی کئی سالوں تک روزانہ رات میں قرآن پڑھتے رہے دنیاوی نعمتوں کی طرف آپ کا شغف بہت کم رہا کرتا پھر اللہ قسمیں دے کر ارشاد فرماتا اے میرے عبد القادر یہ کھالے تو کیا بات ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کہ رب از وجل جس سے اتنا پیار فرمائے اس بزرگ ہستی کا عالم کیا ہوگا کیا خوبصورت شیر ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا قسم دے دیکھ کے کھلاتا ہے پلا گ تجھے کس دے دیکھ کے کھلاتا ہے پلا ہے تجھے اللہ, سبحان اللہ، غوثِ پاک رضی اللہ پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام سے کتنی خاص نسبت رکھتے ہیں ایک تو ہیں سید حسنی حسینی سید ہیں اور نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کے دین کو گویا دوبارہ زندہ کرنے والے بھٹکے کو راستے پہ لانے والے ہیں تو کیا خوبصورت نسبت بیان کی اعلیٰ حضرت نے مستفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان زیبہ تیرا اللہ اللہ اللہ اللہ جلوہ کہتے نظارے کو اور زیبہ کہتے خوبصورت اور حسین کو کیا خوبصورت بات کی ہے کہ ویسے تو نبی پاک علیہ سرۃ السلام وہ عظیم ہستی کہ جس کا سایہ بھی نہیں تھا تجھے یک نے یک بنایا رب ازد وجل نے اپنے حبیب علیہ سرات والسلام کو وہ حسن اور وہ کمال عطا کیا کہ پیارے آقا علیہ سرۃ السلام کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا مگر ایک سایہ ہوتا ہے ہم کسی کو کہتے ہیں یہ بالکل جیسا ہے اس کا پرتو اس پر پڑ رہا ہے یہ بالکل اس کا سایہ محسوس ہوتا ہے یہاں اشارہ اس محاورے والے سایہ کا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو بے سایہ ہیں مگر آپ کے غلام آپ کے حقیقی غلام شیخ ابد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ آپ کے گویا نور کے مظہر آپ کی ذات کا عکس نظر آتے ہیں اور جو غوث پاک کو دیکھ لے نبی یہ پاک علیہ سرۃ السلام کے عشق کی سنت کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھ لے گویا اس نے نبی پاک علط کا دیدار کر لیا وہ کہتے نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو کو دیدار ہو جائے تو پاک کو دیکھنے والا گویا ایسا تھا کہ نبی پاک علط اسلام کا گویا اس نے نظارہ کر لیا کیا خوبصورت شیر ہے مستفا کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبہ تیرا مصف اگلا شیر ذرا سنیے ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت کا پائیں تصدق میرے دلہا تیرا سبحان اللہ عروس کہتے ہیں دلہا کو تصدق صدقہ یا خیرات کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا عروس قدرت سے کیا مراد ہے قدرت کی دلہن یعنی قدرت کو دلہن کی مسل قرار دیا گیا یہاں مراد کیا ہے حسنی حسینی ہونے کے ناطے آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ اسلام کی لخت جگر سیدت النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں اسی مناسبت سے آپ کو ابن زہرا کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے بیٹے کو قدرت کی دلہن مبارک ہو یعنی اللہ کریم نے اپنے کرم سے آپ کو قدرت عطا فرمائی ہے یہ آپ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آپ کو ایسی دسترس حاصل ہے کہ آپ کی دعا سے قضائے مبرم تل جاتی ہے آپ کو دولہ سے تشمی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی نسبت سے آپ کے ارادت بند آپ کا صدقہ کھائیں میرے بیچ بھائیو یہ بات بھی نئی نہیں ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے جو مرید ہوں گے ان کو آپ کا کیسا کیسا صدقہ ملے گا کچھ خود غص پاک رضی اللہ عنہ کی کچھ فرامین سناتا ہوں تاکہ جتنے مریدین مجھے سن رہے ہیں وہ جھوم جائیں کہ کیا بات ہے غص پاک رضی اللہ و کی غلامی کی اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خاص محبت اور غلامی نصیب فرمائے شیخ ابو سعود عبداللہ اللہ رحمت اللہ ہی تعالی بیان کرتے ہیں ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا حضور سیدنا شیخ عبد القادر رحمت اللہ ہی تعالی کسی دوسیہ میں خود ہی تو اشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی رف آتن نیل منالی اے میرے مرید تو مت ڈر اللہ کریم میرا رب ہے اس نے مجھے رفعت تو بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں تو اے میرے پیچھے کامی بھائیوں کیا شان ہے غوث پاک کی اور ان کی نسبت سے ان کے مریدوں کو بھی مبارک ہو کیا خوبصورت بات آلات حضرت لکھتے ہیں ابن پائے دکھ میرے دولا تیرا سر دکھ میرے دولا تیرا خان اللہ سبحان اللہ اگلا شیر کتنی پیاری نسبت کی طرف اشارہ ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل کا سم ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل کا سم ہے کیوں قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کیا خوبصورت بات کی قاسم کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے والے کو بانٹنے والے کو اور قادر یعنی قدرت والا طاقت رکھنے والا اور مختار سے مراد ہے اختیار رکھنے والا اتھارٹی رکھنے والا اس شیر کا مطلب کیا بن رہا ہے ابو القاسم یہ نبی پاک علیہ السلاط اسلام کی کنیت ہے اور آپ علیہ السلاۃ اسلام خود ارشاد فرماتے وہ اللہ قاسم اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا یعنی بانٹنے والا ہوں پیارے غوث پاک رضی اللہ عنہ سید زادے ہیں نبی پاک کی آل میں سے ہیں اس لیے آپ ابن ابل کا عصم ہے نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں تو فرمایا کہ اسی مناسبت سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطائیں بانٹنے والے کیوں کر نہ بنیں کیونکہ آپ کے بابا آپ کے جو جد امجد ہیں آپ کے جد آلہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں بانٹنے والے ہیں آپ کو بھی یہ قدرت کیوں نہ حاصل ہو کہ آپ کے بابا بھی تو اس قدرت کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت سے انہیں ہر طرح کے اختیارات حاصل تھے اس لیے ان کی فیض سے ان کی نگاہ عنایت سے آپ کو بھی رب نے یہ اختیارات اور یہ جو ہے وہ اذن عطا فرمائے یعنی یہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار مظہر ہیں نبی یہ پاک کی وہ ادا کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس طرف بھی اشارہ ہے اور ابن ابل قاسم کہہ کر کیا خوبصورت نسبت جوڑی گئی ہے سبحان اللہ اس شیر کو ذرا دوبارہ سنیے اور سمجھیے کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ ابن ابل قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ منقبت غوث اعظم اور وہ بھی قلم رضا سے ہم نے سننے کی سمجھنے کی کوشش کی مغری چینل دیکھتے رہیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم